بسم اللہ الرحمن الرحیم غازی صاحب مرد بنو میں نے جیل کے ایک اہلکار سے پوچھا کہ اکثر قیدیوں کو پھانسی دینے کے لیے میاں والی جیل کیوں لاتے ہیں اس نے کہا یہ درست ہے کہ جسے کسی اور جیل میں پھانسی دینا آسان نہ ہو اسے میاں والی جیل لایا جاتا ہے جہاں آسانی کے ساتھ اسے لٹکا دیا جاتا ہے جیل ملازم کے بقول انگریزوں نے غازی علم دین جنہوں نے ایک غستاخ رسول کو قتل فرمایا تھا کو کئی جیلوں میں پھانسی دینے کی کوشش کی مگر جیل کے اندر اور باہر شدید احتجاج کی وجہ سے وہ ایسا نہ کر سکے بالآخر انہیں بھی میاں والی جیل لایا گیا وہ یہاں پہنچے تو میاں والی کے لوگوں نے انہیں کہا غازی صاحب مرد بنو میاں والی اور بکر کے لوگ اکثر الفاظ کے درمیانی حرف پر پیش پڑھتے ہیں چنانچہ مرد کو مرد کہتے ہیں اور گھبراؤ نہیں انگریز نے انہیں پھانسی پر لٹکا دیا اور انہیں اس جیل یا علاقے میں کسی طرح کا کوئی احتجاجی شور سنائی نہیں دیا یہاں کے لوگ احتجاج تو کیا کرتے وہ مرد بننے کا کہہ کر انہیں پھانسی پر لٹک جانے کی ترغیب دیتے رہے یہ واقعہ سچا ہے یا جھوٹا اس کی تو سر دست کوئی تحقیق نہیں ہے مگر یہ بات درست ہے کہ پاکستان کی تمام جیلوں سے زیادہ سختی اسی جیل میں ہے اور یہاں دوسرے تمام جیلوں کے مقابلے میں زیادہ سخت قوانین نافذ ہیں اور جب کسی جیل میں کوئی سخت اقدام نافذ کیا جائے تو وہ پتھر پر لکیر کی طرح ان مٹ ہو جاتا ہے کیونکہ بعد میں آنے والا افیسر اس اقدام کو بدلنے کی ہمت نہیں کرتا بلکہ وہ اس میں مزید سختی ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے مثال کے طور پر اگر کسی افسر نے بے خیالی میں کوئی سخت حکم دے دیا تو اس کے سنتری سختی سے اسے نافذ کر دیتے ہیں حالانکہ وہ حکم وقتی ہوتا ہے مگر اچانک وہ افسر چلا جاتا ہے اور اس کی جگہ دوسرا افسر آ جاتا ہے تو وہ اس عارضی سختی کو قانون سمجھتا ہے اور اس میں ڈھیل دینے کو اپنی نوکری کے لیے خطرہ گردانتا ہے گزشتہ دن جب میرے محترم والد صاحب ملاقات کے لیے تشریف لائے تو ملاقات کے بعد سپرنٹنڈنٹ نے ایک نوجوان افیسر سے کہا کہ وہ مجھے میرے بلاک میں چھوڑ آئے وہ افیسر مجھے میرے سیل تک لایا اور پھر برآمدے کیے دروازے پر تالا لگوانے لگا میں نے آگے بڑھ کر اسے روکا کہ یہ تالا شام سوا چار بجے لگتا ہے وہ اس وضاحت کے بعد بھی تالا لگوانے پر وضت تھا تب مجھے رخ بدل کر سختی سے بات کرنا پڑی تب وہ تالا کھلا چھوڑ کر غصے سے چلا گیا اس کے جانے کے بعد سنتری نے مجھ سے پوچھا کہ آج آپ خلاف عادت اس قدر غصے میں کیوں آ گئے تو میں نے کہا اگر یہ افیسر تالا لگوا دیتا تو یہ بات ہمیشہ کے لیے قانون بن جاتی اور مجھے سارا دن سردی میں گزارنا پڑتا اور اس تالے کو کھلوانے کے لیے معلوم نہیں کتنے جتن کرنے پڑتے سنتری نے میری اس بات کی تصدیق کی کیونکہ وہ جیل کے ماحول کو سمجھتا تھا